احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اعطاهم الله من فضله وقال تعالى اتبلونا في اموالكم وانفسكم سرق الله مولانا العظيم تحريك طالبان پاکستان کے غیور مجاہدین بھائی ہو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب کے محبوب قائد اور ہم سب کے محبوب امیر شہادت جیسے عظیم رتبے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فائز کر دیا ہے میں اس حوالے سے حضرت کی شہادت کے اس موقع کے اوپر مجاہدین کے لیے ان کی قربانی اور ان کے درد اور فکر کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما جیئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی جماعت انقلاب کا راستہ چنتی ہے اور اس کا منہج قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے اعتدال قربانی استقامت علی الدین توکل علی اللہ یہ جن کا شعار ہوتا ہے یہ جن کا مصیر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسی جماعت کی قربانیوں کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعتوں کی براہ راست نگرانی اور سرپرستی فرماتے ہیں یہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے ان کے افراد کی فکری عملی تربیت کے لیے موقع بہ موقع لمحہ ایسے واقعات اور حالات اللہ ان کے اوپر لاتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس جماعت کو اس کام کا صحیح معنوں میں اس جماعت کو اس کا اہل بنا دوں اس جماعت کے جو افراد ہیں اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا فرما دوں جس کام کے لیے اس جماعت کو چنا گیا ہے یعنی امت کی قیادت اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر مختلف قسم کے آزمائشے اور حالات میں ان کو مبتلا کیا اور ان پر حالات آئے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی کہ یا اللہ ایک طرف سے خلت کا ایک عظیم نعمت اور اس سے مجھے سرفراز فرمایا کہ مجھے خلی اللہ کہہ دیا اور دوسری طرف پھر اتنے بڑی بڑی آزمائشیں بھی مجھ پر آ گئی ہے بالخصوص وطن اولاد کو چھوڑنا بیوی بی کو چھوڑنا وطن کو چھوڑنا اور پھر پوری قوم سے اختلاف اور جنگ اور تصادم یہ عجیب و غریب قسم کے حالات پھر فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر ڈالو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہ سنت ہے اور میرا یہ قانون ہے کہ میں اپنے مخلوق انسانوں کے جس طبقے سے قیامت کی صبح تک امت کی قیادت اور رہنمائی کا اور رہبری کا کام لیتا ہوں میں ان کی تربیت بھی مختلف انداز سے کرتا ہوں ان کی تربیت اور اس کے لیے جو میرے اصول اور ضوابط ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے باقی انسانوں سے مختلف ہے فرمایا کہ ان ساری آزمائشوں کا مقصد کیا ہے کہ میں تمہیں امت کی قیادت اور رہنمائی کا کام امامت کا کام لینا چاہتا ہوں اس لیے جو ہے آپ کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد اور اسی جماعت کے اوپر جو حالات لاتے رہتے ہیں کبھی اللہ تبارک کو تعالیٰ فتوحات کے دروازے کو بند فرما لیتے ہیں حالانکہ یہ جماعت حق پر ہوتی ہے ان کا مصیر حق ہوتا ہے ان کا راستہ اور منحج شریعت کے اللہ کے رضا کے عین مطابق ہوتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر فتوحات کے دروازے بن فرما لیتے ہیں من الطیب اللہ تبارک و صفوں کو صاف فرماتے لیتے ہیں کبھی مالی مشکلات آتی ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی ان کے محبوب قائدین اور رہنماؤں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے قائد ان سے بڑے امیر ان سے بڑے رہبر اور رہنما کون ہو سکتا ہے صحابۂ کرام کی محبت کا کیا عالم ہوگا آپ کی ذات کے ساتھ کہ آج اگر چودہ صدیہ پندرہ صدی گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مدینہ جائے تو مدینہ کے انوارات و برکات چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور انسان جب وہاں سے واپسی کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ جیسے اپنی ساری زندگیوں کی محبت کے مرجع اور مرکز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب کمزور اور گناہ گار امتیوں کا پندرہ صدیہ گزرنے کے بعد فتنوں کس دور میں محبت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے حیاتم کے اندر اور آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو دیکھ رہا ہو آپ کی صحبت سے مستفید ہو رہا ہو آپ کے ایمان اور یقین اور معرفت کے وہ مشاہدات ان کے توکل کے وہ خود دیکھ رہا ہو اور ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے ان کو بھی اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبار کو تعالیٰ اس میں تربیت فرماتے رہتے ہیں تاکہ براہراس میرے بندے جو میرے لیے نکلے ہیں جو میرے کلمے کے بول کے بول اور دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ ان کا تعلق میرے ذات کے ساتھ وابستہ رہے اور, اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ایمان سے بڑا حقیقت اور معرفت سے بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ تو زندہ ہے اور جو رسول اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو وہ یا ذہن میں رکھے کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں مقصد یہ تا کہ اللہ کے ہم بندے ہیں اللہ زندہ ہے اور اس کا نظریہ زندہ ہے اس کے لیے دین زندہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم جس مشن کو چھوڑ کر گئے وہ مشن قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا وہ نظریہ زندہ رہے گا وہ سوچ زندہ رہے گی وہ فکر زندہ رہے گی تو جب وہ زندہ ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونے چاہیے قائدین کا منتخب کرنا اللہ مختلف حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم بھائیوں اور مجاہدین ساتیو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جن حالات کے اندر شیخ فضل اللہ صاحب خراسانی رحمہ اللہ کو امیر منتخب فرمایا اس جماعت کے لیے مقرر فرمایا اس وقت کے حالات کے عین مطابق تھا کہ جب تحریک ایک وسپائی کے مرحلے میں تھی اور ہجرت کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور ایسے حالات کے اندر تحریک کے لیے ایک قیادت کی ضرورت تھی کہ جس کے ذات اور تقوی اور, توقع اور توقع کے اوپر پوری جماعت منظم ہو کر میدان میں اترے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کو متحد اور منظم کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی قائرین کی ضرورت تھی جو اس جماعت کو اس سے اگلے مرحلے میں اتار سکے یعنی اقدام اور جنگ کے مرحلے میں اتار سکے کیونکہ دنیا کے کی اندر جو انقلاب کی حامل جماعتیں ہوتی ہے اور منہج نبوت کے مطابق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو منہج نبوت کی ترتیب سے گزارتے ہیں یعنی دعوت کے مرحلے کے بعد ترک وطن اور ہجرت پر اللہ تبارک و ان کو مجبور فرماتے ہیں اور ہجرت کے بعد پھر ایک مرحلہ ان کے آپس میں نظم و ضبط کا آتا ہے اور نظم و ضبط کے بعد پھر اگلا مرحلہ اقدام کا اور جنگ کا آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ آتا فرماتے ہیں اللہ ایسی جماعت کے ہاتھوں سے اپنے دین کو غالب فرماتے ہیں مدینہ کے اندر بھی یہی ترتیب ہوئی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے قوم پوری مخالف ہوئی وطن سے نکال دیا مدینہ میں گئے وہاں منظم ہوئے اور اس کے بعد پھر اقدام فرمایا پھر جنگ ہوئی پھر اللہ نے دین کو غالب فرمایا ارے محترم بھائیو یہ اس کی عند اللہ مقبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی منحص سے گزارا جس منحص سے اللہ نے اپنے انبیاء کو گزارا صحابۂ کرام کو گزارا اپنے محبوب شخصیتوں کو گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس مرحلے سے گزار رہا ہے اس وقت ضرورت تھی کہ حریق کو کیسے اللہ کی فضل کی فضل اللہ کی جو جماعت کو منظم کر دے اب اللہ تبارک و تعالی نے جب اس فضل کو تام کر دیا اب اللہ نے اس فضل اللہ کے اوپر فضل فرمایا کیسا فضل فرمایا اس روایت کو سامنے رکھے روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں غالباً فجر کی نماز کا ٹائم تھا ایک کسی نماز کا ٹائم تھا مسجد نبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور سفے قائم ہو چکی ہے سارے صحابہ صفوں میں ہے جماعت نماز ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے ایک صحابی آتے ہیں وضو کر کے جب صف میں آ کر ملتے ہیں تو عجیب و غریب یہ جو کیفیت رسول اللہ کی نماز پڑھانے کی صحابۂ کرام کی اور مسجد نبوی کا منظر تو عجیب و غریب قسم کی دعا ان کے زبان پہ جاری ہو گئی فرمانے لگے اللہ معطینی افضل الصالحین اے اللہ آپ اپنے محبوب اور صالحین بندوں کو جو نعمت عطا کرتے ہیں وہ افضل نعمت وہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام کی طرح متوجہ ہو کر پوچھا کہ یہ دعا کس نے کی تو جس نے دعا مانگی ان نے خود بتا دیا کہ حضرت دعا تو میں نہیں مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرمایا کہ اس صورت میں تیرا گوڑا بھی مارا جائے گا اور تم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوگا کس طرح کس نے انچی درجے کی شہادت ہے اور یہ شیخ فضل اللہ پر اللہ کا کتنا بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابی کی سنت کے مطابق ایسے طریقے سے اپنے پاس بلا لیا کہ گھوڑا بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور حضرت بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے گاڑی بھی مکمل ختم ہو کر رہ گئی جس سواری پر سوارتے اور خود بھی حضرت شہید ہو کر اللہ کے دربار میں چلے گئے ہیں میرے محترم بھائیوں اور میں تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین کے لیے حضرت کی شہادت پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کی خوبیوں کو اپنائیں آپ حضرات حضرت کے قریب رہ چکے ہیں حضرت کے صحبتوں سے مستفید ہو چکے ہیں حضرت کو دن میں دیکھا رات میں دیکھا اور حضرت کو غصے میں دیکھا خوشی میں دیکھا اور سفر میں دیکھا حضرت میں دیکھا خلوت میں بھی دیکھ لیا جلوت میں بھی دیکھ لیا حضرت کی خوبیوں کو اپنائیں حضرت کے اندر جتنا اللہ اللہ کا خوف غالب تھا جتنا تقوی غالب تھا وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں معمولی سی بات کے اوپر اگر کسی معمولی آدمی نے بھی کوئی بات کر دی کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے آنسو بھر آتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے چہرہ تر ہو جاتا اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے ساتھ توکل کی جس صفت سے نوازا عاجزی کی جس صفت سے نوازا اسی طریقے سے کوئی جتنا مرضی اختلاف کرتا مخالفت کرتا اور کتنی حضرت کے پیچھے بات باتیں بناتا حضرت پر الزامات بھرتا وہ جب ایک بار بھی سامنے آتا تو حضرت ایسی محبت کے ساتھ اسے ملتے جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں اور وہ یہ محسوس کرتا کہ شاید حضرت شہید رحمۃ اللہ سب سے زیادہ مجھ سے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقیدہ اور عمل میں جس طرح وحدت عطا فرمائی کہ جو عقیدہ تھا وہی عمل تھا جو عقیدہ تھا وہی عمل تھا اللہ کی حکمیت اللہ کی قدرت اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین کا جو تصور ان کے دل و دماغ پر غالب ہو چکا تھا یہ بات تو جو ہے بہت مشہور ہو گئی کہ جب بھی کوئی ڈرون کا معاملہ آتا حالانکہ بہت زیادہ حضرت مطلوب تھے جب بھی کوئی ڈرون کا معاملہ آتا اور کوئی ساتھی کہتا کوئی مجاہد کہتا یا کوئی جو ہے وہ والا کر کہتا کہ حضرت ڈرون گھوم رہا ہے تو حضرت فرماتے کہ مجھے یہ بتائیں اور میں تو خود بھی ایک مجلس میں ساتھ تھا کہ یہ الفاظ میں نے حضرت کی زبان سے خود سنے کہ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ یہ ڈرون عرش الہی کے نیچے ہے یا عرش الٰہی کے اوپر ہے اگر یہ ڈرون عرش الٰہی کے اوپر ہوتا تو تب ہمیں تو فکر کرنی چاہیے تھی اپنی جان بچانے کی اگر یہ عرش الٰہی کے نیچے ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ایمان نصیب فرمایا اور کیسا علم نصیب فرمایا اللہ نے حضرت شہید رحمہ اللہ کو مختلف قسم کی صفات سے نوازا ظاہری اور باتنی اس مختصر بات کے اندر اس کا احاطت نہیں ہو سکتا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی علوم سے نوازتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو محبوب بندوں کو نوازتے ہیں اس کا ایک وافر حصہ اللہ نے حضرت کو بھی نصیب فرمایا تھا علم شریعت پر بالخصوص قرآن و سنت جو ہمارے شریعت کی بنیادی ماخذ ہے ان پر حضرت کی ایسی نظر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا علم تھا جو بہت ساری باتیں حضرت ایسی کرتے تھے کہ لمبی لمبی کتابیں اور ایک لمبے چھوڑے مطالعے کے اندر بھی وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ حضرت کے مجلس میں بیٹھ جاتے بات ہی حل ہو جاتی اور حضرت کی یہ ایک بہت عجیب کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص عطیہ تھا کہ جب بھی انسان مجلس میں جاتا اور اس کے دل میں کوئی بات ہوتی اللہ تبارک و تعالی وہ حضرت کی زبان سے ایسے جملے جو ہے وہ نکلواتے اور حضرت ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ ساری مشکلات دور ہو جاتی میرے ساتھ ذاتی طور پر ایک واقعہ پیش آیا اور آج تک میں نے کسی کو نہیں سنایا لیکن حضرت کی شہادت کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ میں جب حضرت سے پہلی ملاقات ہوئی تو میرے دل و دماغ کے اندر اس وقت بہت بے چینی تھی بہت پریشانی کے عالم میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے فتوحات اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اقدام کرے یہ کافی سارے معاملات سوچ رہا تھا حضرت رحمہ اللہ نے ایک عجیب حدیث بنائی اور جس سے سارے اشکالات دور ہو گئے فرمانے لگے جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ کوشادگی کی فتوحات کی انتظار کرنا یہ بہترین عبادت ہے اب اگر اس بات کو ہم سامنے رکھے تو اب شیطان ہمارے دلوں کے اندر بہت سارے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ویسے بیٹھے ہوئے ہو فارغ بیٹھے ہوئے ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجاہدین کی دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے یہ دین کا کام آگے بڑھے اور اقدام ہو اور فتوحات ہو اللہ کی دین جو ہے اس کا غالب ہو اس کا بل بالا ہو لیکن اس راہ کے اندر کوشش کے ساتھ انتظار کرنا فرمایا کہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمہ اللہ شیخ خراسانی رحمہ اللہ کے اس مشن کو درد کو اور ان کے چھوڑے ہوئے اس راستے کو ہمیں آگے اس پر چلنے کی اور ان کے فکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ نام بھی فضل اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خواہش کے مطابق ان کو شہادت کی نعمت سے نوازا کہ رمضان رمضان کا مہینہ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس اس میں بلا لیا ہمیں یقین ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہوگا دنیا کے اندر بھی وہ مسلمانوں کے حق میں مجاہدین کے حق میں فضل اللہ تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت سے نوازا شہادت کی موت وہ بھی ایسی عظیم نعمت کہ اس میں بھی واقعتاً وہ فضل اللہ ہی ثابت ہو گئے ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فریقین بما آتا اللہ من فضل ہی کا کے اندر بھی فضل اللہ بن کر اس آیت کا مصحق بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام مجاہدین کو اپنے حوصلے بلند رکھنے کی اور ان کے انکمیشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آخر داون الحمدللہ رب رن